وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ عَامَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا خَدِيَ لَهُ وَنَشَادُ اللَّهِ الْلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيقَ لَهُ لا مسلس لا لہو لا زہ ون شاد لا ابدو لارسو لا لات بادتے ہی قال اللہ تبارک وطال فل قرآن المجید ول فرقان الحمید کل بل ملتا ابراہیمہ حلیفہ سد اللہ وصدق وصل اللہ خیر خلق ہی و نور ارش ہی و زینت فرش ہی محمد ہی و اللہ بیت ہی و اللہ زوریت ہی اجمائین بے رحمت ارحم راہمین معذر سامعین السلام علیکم سلام کے بعد میں اپنے رب سے جو مغرب کا رب مشرق کا رب پورب کا رب پچھم کا رب تمہارا رب اور میرا رب اور سب کا رب پناہ چاہتا ہوں کہ میں وہ بات کروں جو اسے ناپسند ہو یا وہ نہ کروں جو اسے پسند ہو دو آئے دو آئے دو آتا آتا آتا موزید سامین ایک ہوتا ہے جو کچھ لینا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے حملہ آور اور جو بچانا چاہتا ہے وہ دفاع کرتا ہے اللہ ہمارا مسلک یہی ہے کہ ہم غیروں کے پاس نہیں جاتے غیر ہمارے مذہب والوں کا دروازے کھٹ خٹ کھٹا کر ان کا عقیدہ بگاڑ رہے ہیں عقیدہ اصل چیز ہے ایمان اصل چیز ہے دین ایک درخت ہے اور ایمان جو ہے اس کی جڑیں ہیں اور آمال جو ہیں وہ ٹہمیاں ہیں اور جو پھل پھر اچھا لگتا ہے وہ آمال کی جزا ہوتی ہے اس لیے ایمان دین درخت ہے اس کی جڑیں ایمان ہیں ٹہنیاں آمال ہیں ٹہنیاں نہیں لگیں گی تو ہم پھل تو نہیں کھا سکتے نا یہ آمال جو ہیں اچھے یہ پھر اچھا پھل ہے اور یہ ہمارے امال کی جزا ہے انتہا یہی ہے تو ہماروں کے دروازے کھٹ خط کھٹا کر وہ ہماروں کے عقیدے بگاڑ رہے ہیں وہ ہیں حملہ آور وہ لینا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچ جائیں ہم ان کے پاس نہیں جاتے نہ ان کا دروازہ کھٹ کٹاتے ہیں ہم دفاع کرتے ہیں اور یاد رکھو حملہ کرنا جو ہے حملہ آور ہونا جو ہے اس پر تنقید ہو سکتی ہے دفاع پر تنقید نہیں ہو سکتی ہم اپنوں کو بچانا چاہتے ہیں یہ بات اور الگ ہے کہ حکومت یا کوئی جماعت کے بندے ایک جماعت کو حق ہو کہ وہ در بدر جنگلوں میں پہاڑوں میں سمندروں میں جماعتیں بنا کر نہیں دیکھتے یہ ہمارا ہے کون ہے ہر جگہ پھر رہے ہیں اور ہماروں کو کھینچ رہے ہیں پھر ہمیں بھی تو حق حاصل ہو کہ ہم اپنے کو اپنوں کو بچانے کے لیے ہم بھی تو دفاع کر سکتے ہیں ہم بھی ہم نے جینا ہے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ہماروں کے پاس نہ جائیں اپنوں کو تبلیغ کریں ہم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ان کا نام نہیں لیں گے دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ لکھ دیں کہ ہم جن کو اپنے ماں باپ سے اچھا سمجھتے ہیں وہ ان کو برا بھلا نہ کہیں ہم لکھ دیں گے ہاں کہ ہم لکھ دیں گے کہ ہمیں برا بھلا کہو ہمیں کافر کہو مشرق کہو ارے گالیاں دو جو کچھ دو خدا کی قسم ہم لکھ دیتے ہیں تمہارا نام نہیں لے ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ جن کو ہم اپنے ماں باپ سے اچھا سمجھتے ہیں تم ان کی توہین کرو تمہیں اپنی پڑی ہے ارے خدا کی قسم ہمیں تو اپنے اسلاف کی پڑی ہے ہم اپنا مطالبہ نہیں کرتے ہم کہتے ہیں سال سال داتا صاحب کو مشق مت کہو ہمارے اولیاء کرام کو برا مت کہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین مت کرو ہمیں گالی دو کافر کہو مشرق کہو سفیکروں میں کہو تحریر میں کہو زبان میں کہو ہم ایمان سے تمہارا نام نہیں لیں گے لیکن یہ بے انصافی ہے کہ تم تو ہمارے جو ماں باپ سے اوپر سمجھتے ہیں تم ان کی توہین کرو اور ہم تمہارے خلاف نہ بولیں یہ نہیں ہو سکتا <تصفح> اے اے, اے, اے, سا بردن سا بردن اے, اے اے مرحب اے, مرحب اے جو لوگ میری ستر سال کی عمر ہے ستر سال کی اور چالیس سال کے بعد شیطان بھی چھوڑ جاتا ہے کہتا ہے اب تو پختہ ہو گیا ہے اب نہیں پھرتا جو لوگ ہمیں تقریب کار کہتے ہیں دہشت گرد کہتے ہیں ان کے عقل کی کمی ہے پچاس سال میں تھانہ شہر سلطان ضلع مظفر گڑھ میں گزارے ہیں اور بائیس سال تحصیل علی پور کے شہر میں رہا ہوں خدا کی قسم میں نہ مدئی بنا ہوں نہ اس وقت تک ملزم بنا ہوں اب کیا کہوں جنہیں عقل نہیں ہے پندرہ سال ہو گئے شر انگیزی کا الفاظ چیشتی صاحب پر دیتے ہیں پندرہ سال ہو گئے چیشتی صاحب کو تقریر کرتے ہوئے میرے حکومت سے بھی درخواست ہے عوام الناس جماعتوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ کچھ عقل سیکھیں ارے کسی کو دیکھو اس کی زندگی کا مشاہدہ کرو جا کسی کو دیکھو تو اس کی سوبت والے دیکھو چی صاحب کی تقریر کو پندرہ سال ہو گئے ایمان سے کہو آج تک صاحب کی تقریر میں کسی نے انگل بھی اٹھائی ہے تو مجھے یہ سر انگیزی کیسی کہ پندرہ سال کے اندر یہ ہوا کہ چی صاحب کی تکریر سننے والا ارے دکھ سہ تو سکتا ہے دے نہیں سکتا پنڈ اس نام میں چی صاحب رہے ہیں مشاہدہ کرو خدا را عقل سیکھو اگر تم عقل مند ہوگے تو ہمارا وقت بھی اچھا گزرے گا ایک بزرگ کعبے کا خلاف پکڑ کر ارض کر رہے ہیں یا الہ الامین ہماری حکومت کو عقل مند کر دے اچھا کر دے ہمارے ہمسایوں کو عقل مند کر دے اچھا کر دے ہماری قوم والوں کو شہر والوں کو ملک والوں کو رشتہ داروں کو اچھا کر دے اور نیک کر دے دوسرا بزرگ اٹھتا ہے بزرگ آئے اس کے قریب آ یا شہر صبح سے لے کر یہی فریادیں کر رہا ہے چیخ چیخ کر اپنے لیے مانگتا تو پتہ نہیں کیا بن جاتا اس نے کہا میاں اگر حکومت والے اچھے ہوں گے ملک والے رشتہ دار ہمسائے سائے کام والے رشتے دار ہوں گے یہ اچھے ہوں گے تو میرا وقت بھی اچھا ہوگا ارے <سؤال> لسانی فساد اٹھتے ہیں ہم نے لسانی فساد کو ختم کیا سڑک کی صوبہ بن رہا تھا بہاول پور علی پور اس علاقے میں بہت شور تھا منصوبہ یہ تھا کہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے باقی صوبے جو ہیں وہ علیحدگی چاہتے ہیں یہ صوبہ بڑا ہے مجبوراً ان صوبوں کو اس کے متے رہنا پڑتا ہے کہ اس پنجاب میں سلجھے ہوئے لوگ بھی ہیں تو انہوں نے کہا اس پنجاب کو دو صوبے کر دو یہ یہودی منصوبہ تھا کہ یہ پنجاب جب کمزور ہو جائے گا تو باقی صوبے اس کے متے نہیں رہیں گے اس میں فساد پڑ جائے گا لسانی فساد سرح کی زبان والے اٹھ پڑے کہ ایک سرحقی صوبہ ساتھ بنا دو تو میں نے سخت مخالفت کی اور اس ان کے منصوبوں کو اللہ کے حکم سے میں نے ختم کیا کہ میاں لسانی فساد کی طرف نہ جاؤ ارے لسانی نسبت کی طرف نہ جاؤ ارے میاں ملکی نسبت کو دیکھو لسانی نسبت سے جب آپ ملکی نسبت کو دیکھیں گے کہ ہم ایک ہی ملک میں بیٹھتے ہیں تو یہ فساد ختم ہو جائے گا یہی لسانی فساد تھا جس نے کراچی کو آگ لگا کر برباد کر دیا یہی لوگ جو ہمیں شرنگیز کہتے ہیں ارے یہی لوگ جلوس نکالتے رہے بٹو دور میں لاکھوں مرائے جب عراق کی جنگ ہوئی لاکھوں مرائے فائدہ یہی جماعتیں ساری تھی حق کہنا تقریب کاری نہیں ہے ارے تقریب کاری ہے جلوس نکالنا خدا رہا کل سیکھو جلوس نکالنا توڑ پھوڑ کرنا ہڑتالیں کرنا کام کو نقصان پہنچانا مالی جانی یہ دہشت گردی ہے وہی لوگ ہمیں جو اب شرنگیز کہتے ہیں کوئی عالم میں نے میرے سامنے سب گزر چکے ہیں ان جلوسوں میں حصہ لیا لاکھوں لوگوں کو مروایا لاکھوں لوگوں کو کروڑوں روپے کے اموال کو جلا دیا کراچی برباد ہو گئی بٹو دور میں یہی تھے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور ہم نے کبھی ارے یہ تک بغاوت نہیں ہے میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ حقوق بادشاہ کو کیونکہ بادشاہ فرمایا وہ ہے صحیح بادشاہ جس کا رابطہ عوام سے رہے ارے عوام اسے برادرے ہو کر ملے جب بادشاہ کا عوام سے تعلق کٹ جائے وہ بادشاہ ہوتا ہی نہیں ایک بادشاہ کیونکہ جب فقر سے بادشاہی کی طرف آؤ گے تو رحمت ہوگا جب لا لادینے سے بادشاہی کی طرف ہوگے تو ظلم و ستم ہوگا تو اس لسانی فساد کو میں نے ختم کیا لسانی نسبت سے ملکی نسبت کو اہمیت دو ارے شارنگیزی نہیں ہوگی لسانی فساد نہیں پڑے گا پھر ملکی نسبت اس سے پھر قومی نسبت کو لوگ اہمیت دیتے ہیں جی قوم کا غدار ہے ہماری قوم کے بندے لوگوں کی عورتیں اٹھا کر لاتے تھے بہت لڑنے والے میں نے تو ان وہاں سے بھی پورا ہمارا موزہ جو ہے جنگل میں ہے ڈاکو لڑنے والے بھلنے والے لوگوں کی استے لوٹنے والے ظالم لوگ ہیں میں نے ان میں بھی امن کی زندگی گزاری ہے ہاں ان کے بد آمالیوں کے میں خلاف رہا ہوں یہ ہماری مجبوری ہے نسبت لوگوں کے عورتیں اٹھا کر لاتے تھے میں نے ایک ہماری قوم کی چلی گئی اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے نا میں نے کہا اچھا ہوا رات کو میرے پاس آ گئے. لڑنے بھیڑنے والے میں تو آپ دیکھ رہے ہیں جو لڑنے والا ہوں ستر سال تک کسی کو انگل نہیں لگائی میں نے جوانی بھی گزاری ہے اور بچپن سے مجھے مجھ پر کیوں اللہ نے کرم کیا اس کی رحمت ہے سبب یہ سبب جو بن جاتا ہے یہ بھی اس کی رحمت میں سمجھتا ہوں اس وقت مجھے پتا نہیں تھا اس وقت میں کہتا ہوں کہ شکر ہے رب تو نے مجھ میں یہ آدت ڈالی تھی میں طاقتور پوری بستی کے بچوں سے ایمان سے ایک ہاتھ سے پکڑ کر وہ میرے سے ہل نہیں سکتے تھے لیکن وہ مجھے مارتے تھے میں ان کو گنے نہیں دیتا تھا گرفت کر لیتا تھا وہ کہتے اللہ واسطے چھوڑ دے خدا کی کسم مجھے یاد نہیں ہے کہ ایک بندے نے بیسوں دفعہ مجھے مارا میں نے اسے پکڑا اس نے اللہ کا نام لیا ہو میں نے اسے انگل لگائی ہو یہ اب پورے موضوع میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اسے مارو پھر اللہ کا نام لو وہ کچھ نہیں کہتا تو ایمان سے سارا دن بچے مجھے یہی تماشا بناتے تھے کوئی ادھر سے مار کر جا رہا ہے کوئی ادھر سے مار کر جا رہا ہے دونوں کو پکڑ لیتا وہ کہتے اللہ واسطے وہ اللہ پر مجھ پر ایسا کرم ہوا جب آپ کا نام لیتے میرے ہاتھ بند ہو جاتے تھے میں نے کسی سے جھگڑا نہیں کیا یہ ایک مجبوری ہے کہ موضع میں میں حق کہتا رہا ہوں انہوں نے مجھے وہاں سے اٹھا دیا میں ہجرت کرایا جائیداد بھی میں چھوڑایا سب کچھ لیکن دین کو نہیں چھوڑا آگے پتہ نہیں کتنا امتحانات آئیں گے تو قومی مجھے کہنے لگے تو, تو قوم کا غدار ہے میں نے کہا میاں جنسی نسبت افضل ہے یا قومی نسبت افضل ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں سندھی پنجابی سب بھائی بھائی او سن لے میری جان کلما گو سب ایک ایک ہیں چاہے مہاجر چاہے پٹھان وہ دیکھ رہے تھے کہ لسانی فساد میں پاکستان کا جو کراچی ایک سر ہے لسانی فساد میں تباہ ہو جائے گا تو میں نے ان پر سوال کیا میاں جنسی نسبت افضل ہے یا قومی نسبت افضل ہے اب ان, ان کے عقل سے یہ ماورا سوال تھا مجھے کہنے لگے میں نے کہا میاں جنسی نسبت افضل ہے یہ تو جو قومیں بنی ہیں نا یہ تو کسب کے ساتھ بنی ہیں جن جنسی تو ہر ایک حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے نہیں بیٹا بادشاہ ہے کوئی ہے سب سب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو جب ہم ایک باپ کی اولاد اپنے آپ کو کہلائیں گے تو قومی نسبت ختم ہو جائے گی فساد قومی نسبت کا ختم ہو جائے گا اور میں نے میاں میں قوم کا غدار نہیں ہوں نہیں ہوں میں نے تجھے تنبیہن کہی ہے کہ تم جن کی عورتیں اٹھا کر لاتے تھے وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد تھے تمہیں شرم نہیں آتی آج ہم پر پڑ گئی ہم چیخیں ہمیں سزا ملی ہے تم جنس کے غدار ہو باقول تمہارے میں غدار نہیں ہوں قوم کا کہ جنس کا غدار جو نہ ہو وہ قومیت بھی آ جاتی ہے یہ اعلی نسبت ہے تمہیں ان فساد سے نکال رہا ہوں اٹھ پڑتے ہیں یہ ہماری قوم کا سوال ہے جیز جائز نہیں دیکھتے بھائی جو غلطی پر ہے ایمان سے اسے چھوڑ دو کوئی غیر ہے وہ حق پر ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ خاندانی نسبت کو اہمیت دیتے ہیں ہم خاندانی نسبت کو جنسی نسبت سے بھی پھر خاندانی نسبت یہ اہمیت دیتے ہیں دیتے ہیں نہیں دیتے ارے اسلام نے ساری نسبتیں ختم کر کے دینی نسبت کو اہمیت دی کہ کوئی جو ہے مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے ارے اللہ کی قسم بیٹا ہے بھائی ہے کوئی ہے رشتہ دار اگر بے دین ہے وہ تمہارا کچھ نہیں لگتا ارے غیر ہے دیندار ہے بیٹا بھی وہی ہے بھائی بھی وہی ہے شیطان کو اللہ نے پیدا نہیں کیا کیا فرمایا شیطان اصل حکوما شیطان کا کہنا نہ مانو ٹھیک ہے ہم حکومت کے خلاف بولتے رہے ہیں اور اگر حکومت نے صحیح رویہ نہ بدلا انہوں نے خدا رسول کو حاکم نہ مانا وہ خدا رسول کی مخالفت کرتے رہے تو ہم بھی مجبور ہیں ان کو اصلاح کے لیے کہتے رہیں گے وہ ہم خلاف نہیں ہیں وہ ہماری دوستی ہوگی کیونکہ بغاوت ہاں یہ بھی حوث نہ رکھو کہ یہ حکومت تبدیل ہو جائے جو لوگ اٹھتے ہیں نا اس کا علاج جلوس نہیں ہے توڑ پھوڑ نہیں ہے ارے ہمارے پاس میں ایمان سے یہ کہتا ہوں اب جس طرح سرسور کہہ رہے تھے ٹھیک ہے اس نے اپنی تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واشی بولا ہمارے پاس تصویر رکھی ہے ارے ہم تو سور کہنا بھی اسے توہین سمجھتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنی لڑکیاں باہر نہیں نکالی لڑکے سکول میں نہیں گے ڈالے ان کا منصوبے پر عمل نہیں کیا, کیا حکومت پکڑ کر مجھے لے گئی سکولوں میں عورت جو نکل جاتی ہے نا وہ کہتی ہے جی فلاں نے مجھے بگاڑ دیا وہ نہ اس نے نہیں بگاڑا تو بگڑے ہوئے کا جو تو نے کہنا مانا بڑی بگڑی ہوئی تو ہے پولیو کا کترے میں نہیں پلاتا حکومت بچپن سے نہ ٹیکے لگواتا ہوں نہ کترے پلاتا ہوں حکومت نے مجھے جیل میں کر دیا کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کرے کہ بچہ جو ہے سکول میں میں نہیں بھیجتا حکومت نے مجھے جیل میں کر دیا اس سے زیادہ یہ ہے کہ اگر ہم انہیں غلط سمجھتے ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم ان کی اتباع چھوڑ دیں ناجائز کہنا نہ مانیں ناجائز اب جو جناب رضا پر تقریر کی ہے ان میں عورتیں آئیں ہوئی تھیں کوئی زبردستی لے گئی حکومت ایمان سے کہ زبردستی جس کو لے گئی ہو ٹھیک ہے خود ب خود گئے تھے اور جو عورتیں آئی بیٹھی تھیں ان کے بھائی بھی تو ہوں گے بہن بھی ہوگی کسی کی بہن ہوگی کسی کی ماں ہوگی کسی کی عورت ہوگی تو سب سے زیادہ غصہ تو ان بےغیر تو پر ہے جنہوں نے بھیجا ہے ایمان سے کہو بھائی حضرت موس علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ساتھ ساتھ جو ہم نے حکومت کی مخالفت کی ہے ان کے قانون کی مخالفت کی ہے جو کچھ کہا ہے وہ بھی آئن قرآن ہے اور اس سے زیادہ ہم کوم پر نالا ہیں اللہ نے موسا علیہ السلام نے عرض کی یا الہ لال تو ہمیں بتا کہ تو کب ہم پر راضی ہوتا ہے اور کب ہم پر ناراض ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا میں جب ظالم حکمران تم پر بھیج دوں پھر میں تمہارے تم پر ناراض ہوں یہ سمجھ لینا کہ اللہ ناراض ہے ارے حکومت کو بدلنا ہے نہ لڑو نہ جلوس نکالو نہ ہڑتالیں نکالو نہ ملک کو خراب کرو نہ یہ, یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ دعا بھی یہ بھی خواہش نہیں کرنی کہ یہ بادشاہ اتر جائے اللہ مالک الملک طوطل ملک کا منتشا ہوا تنزیول ملکہ میں منتشا بادشاہ بدلنے میں مشورہ مت دو اللہ تعالیٰ جب تک جس حکومت کو رکھتا ہے رکھتا ہے جب مٹا دیتا ہے مٹا دیتا ہے امال کا نتیجہ ہے حکومت کو بدلنا ہے سن لو جماعتوں والو یہ جلوس نکالنے والوں اگر لوگوں کو مروانے والوں خدا کی قسم ایک طریقہ بتاتا ہوں تم اپنے آمال بدل لو ارے امال خود ب خود بدل جائیں گے کیونکہ اللہ تعالی ہم پر ناراض ہے وہ راضی ہوگا ہمارے امال بدلنے سے آمال بدل لو امال بدل جائیں گے ہم نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا اور کوئی حد نہیں رکھی یہ خوش نہ رہو کہ صرف ہم حکومت کے خلاف بولتے رہیں گے نہیں ارے حکومت کا بدلنے کا سبب بھی عوام ہے عوام جو ہے جب تک آمال نہیں بدلتی حالات بالکل نہیں بدل سکتے آمال بدل ڈالو حالات بدل جائیں گے ہاں یہ ہمیں افسوس ضرور ہے باقی کہتے ہیں بد اکل دوست سے ارے دانا دشمن اچھا ہے میں تو رو رہا ہوں عوام کو بھی اور حکومت کو بھی کہ یا الحل امین ہم دعا کرتے ہیں یا ان کے عقل بدل دے یا پھر ہمیں نجات دے ارے حکومت والے بھی یہ کہتے ہیں کہ چشتی ہمارے خلاف بولتا ہے ارے جماعت والے بھی یہ کہتے ہیں کہ چشتی ہمارے خلاف بولتا ہے پیر بھی یہ کہتے ہیں کہ چشتی ہمارے خلاف بولتا ہے ارے خدا کی قسم کسی کو یہ جورت نہیں ہوئی کہ چشتی قرآن اور حدیث کے خلاف بولتا ہے میں تو اکلمت اس حکومت کو سمجھوں گا جب حکومت یہ کہے گی ارے حضرت بتائے نا تمہیں کہ فقر سے بادشاہی ملے وہ نعمت ہوتی ہے اور بے دین جب بادشاہ بنے وہ عذاب ہوتا ہے اور بادشاہ جب تک اترے نہ پھر دین پر آنے ہو اس پر مطالبہ ہی نہ کرو ارے بادشاہی چھوڑے گا پھر فکر آئے گا یہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے ان پر یہ توقع نہ کرو کہ یہ بدل جائیں گے یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنا عذاب بھیجنے والا ہے ارے حکومت والے خدا کی قسم تم عذاب امام کرتبی سرکار نے لکھا کہ بادشاہ بے دین ہو تو عذاب آتا ہے دوسرا فرمایا عالم حق نہ کہے تو عذاب آتا ہے ارے چشتی تو تمہیں بھی بچا رہا ہے کام کو بھی بچا رہا ہے تمہارا بھی دوست ہے اور قوم کا بھی دوست ہے ابراہیم ادم حضرت عمر بن عبد ال عزیز سرماتے تھے اپنے دوستوں کو دوستوں جنہیں آخرت یاد تھی اور یہ میں سمجھتا بے وقوف کا نشان پاگل بے وقوف کا نشان یہ ہے کہ جس نعمت کو جو نعمت موت سے ختم ہو جائے اور اسے نعمت سمجھے وہ پاگل اور بے وقوف ہے وہ انعام نہیں ہے جن نعمتوں کو موت ختم کر دے اور کل میں اسے نعمت نہیں سمجھتا نعمت وہ ہے جس کو موت ختم نہ کر سکے دے رہا ہوں ایمان دے رہا ہوں حقیقت کی بات کر رہا ہوں ارے بادشاہ موت چھین لیتی یا نہیں چھین لیتی ایک بادشاہ تھا عوام سے رابطہ تھا اس کا جگہ جگہ تا عوام کو بلا لیتا تھا ارے آمال اچھے تھے ڈر کیا تھا کسی کو دکھ تو پہنچایا نہیں تھا وہ چھپ کر کے بیٹھے ہو بادشاہ پھر چھپا پڑا ہو ارے خدا را تو لوگ لکھتے ہیں کہ جہاں وہ بلاتا تھا کہ سوالی لوگ آ جائیں لوگوں کو پتا تھا کہ بادشاہ لاہور میں آنے والے ہیں ارے جو ظالموں نے ظلم کر رکھا ہوتا تھا وہ فوراً ان کو بلا کر ان سے اصلاح کر دیتے تھے اور ان کے حق دے دیتے تھے کہ بادشاہ تک پہنچے نہ کوئی سوالی تو بادشاہ جب ملے ہی نہ عوام کو اس کے دیکھنے سے بھی عوام محروم ہو عوام سے پہ ہی کٹ گیا اسے کیا پتا عوام سے کیا ظلم ہو رہا ہے عمر <سؤال> بن عبد العزیز فرماتے تھے دوستو اگر میرے دوست ہو میں غلط کام کروں آ کر مجھے پکڑ کر بازو سے کھینچ کر مجھے تخت پر جہاں بھی بیٹھا ہوں نیچے اتار کر کہنا کہ عمر بین عبدالعزیز صحیح ہو جا میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا میں کہوں گا یہ میرے دوست ہیں ایسے بادشاہ مال بدلنے سے آئیں گے امال بدلو گے بادشاہ غرور میں بیٹھا ہے ایک عالم کو پتا لگا بزرگ تھا کہ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے اور بہت غرور سے بیٹھا ہے وہ چلے گئے پوچھا ہاں پھر بھی جو جیسا تھا وہاں کو آنے کا حق تھا ڈر نہیں تھا کیونکہ کسی کو دکھاتے نہیں تھے فوج و زندانے سلاسل راہ غنیص جو فوج کو محافظ بنائے اپنا ہاں ہاتھ کری جیلوں کو محافظ بنائے یہ روپ اور درائے قوم کو اللہ اقبال فرماتا ہے وہ ڈاکو ہے بادشاہ نہیں ہے اس طرح کس, کس چنا ساما غنیست ارے حاکم وہ ہے نہ فوج کا محتاج ہو نہ پولیس کا محتاج ہو ارے دن عوام میں پھرتا رہے اور عوام اسے دیکھ کر خوش ہو دعا مانگو یہ ہمیں دعا سے ملے گا ایسا بادشاہ اللہ تعالی کے کرم سے ملے گا اور آمال بدلنے سے ملے گا یہ ہڑتال جلوس وغیرہ کرنے سے نہیں ملتا یہ اللہ کے کرم ہے اچھا بادشاہ جو ہے جو اللہ کی رحمت ہے بادشاہ چلا گیا ہاں کیسے آیا میں جی مسافر ہوں رات رہنی ہے بادشاہ بگولا ہو گیا اس نے کہا تو کیسا ہے یہ تجھے مسافر خانہ رہتا ہے یہ بادشاہ کا مسکن آیا ہوا ہے یہاں مسافروں کی جگہ ہے تو یہی عقل رکھتا ہے اس نے کہا بادشاہ مجھے تو لگتا ہے تو بے وقوف ہے کیسے بادشاہ تھے ہیں مجھے لگتا ہے تو بے وقوف ہے اس نے کہا کیسے کہا تیرے سے پہلے کوئی تھا اس نے کہا میرا باپ تھا اس سے پہلے میرا دادا تھا اس سے پہلے میرا پردادا تھا تیرے بعد بھی کوئی آئے گا کہا ہاں ہاں بہت آئیں گے مجھے تو اللہ چاہے گا جب چک لے گا تو پیر فرمایا میں تو سمجھتا ہوں یہ مسافر خانہ ہے بادشاہی تخت نہیں ہے اللہ بادشاہ نے تخت کو پیر مارا اور نیچے اتر کر فقیری اختیار کر لی اس زمانے میں میں ایوب خان پر کچھ نہ کچھ راضی ہوں کہ ملتان میں لڑکوں نے اسے کتا بنا کر جوتے مارے تھے سنا دوسرے دن استعفا دے دی ایمان سے یہ تھی غیرت پٹان جو تھا یہ غیرت جب وہ انہوں نے دیکھا کہ ایوب خان کے جانے سے حالات بدل گئے ہیں تو یہی لڑکے گئے اس کے پاس کہ آپ واپس آ جائیں ارے ایوب خان جو ماشاء اللہ اتنا سخت تھی کہ بیس بیس سال کی عورتیں بچوں والی لوگ انہوں نے نکال دی نہ ماں باپ بیٹھنے دیتے تھے نہ وہ بیٹھنے ان کے عاشق بیٹھنے دیتے تھے گھر میں نہیں رکھتے تھے اتنا روپ تھا ایوب کی ماشاء میں اب وہ جواب کیا دیتا ہے بادشاہ کا جواب سنو ہاں ایسے بادشاہ مانگو ایسے نہ مانگو جو بات بھی نہ سہے خود قوم پر ظلم کریں اور کہیں ہمیں کچھ نہ کہو ایسے بادشاہ مانگو اللہ سے دیندار تو وہ بھی نہیں تھا پھر بھی غیرت مند تھا بات برداشت تو کی تھوڑی بات نہیں ہے کتا بنا کر جوتے مارنا اور سوج اس کے ساتھ تھی تو اس نے کہا میں قتل و غیرت نہیں کراتا خود اتر جاؤں لڑکے گئے کہ تاپس آ جا اب جواب سنو بادشاہ کا وہ کہتا ہے بھائی کتا اب بوڑھا ہو گیا ہے وہ ملک کی رکھوالی نہیں کر سکتا اے? یہ بھی تو بادشاہ تھا نا بھی ہاں یہ بھی بادشاہ تھا کتا بوڑھا ہو گیا ہے اب رکھوالی اپنے آپ کو ان سے پتا تھا مجھے انہوں نے کتا بنایا ہے انتقام نہیں لیا بلکہ خود اتر گیا قوم کو تکلیف نہیں دی قوم کے بندے نہیں مرائے عوام کو نہیں مارا ظلم سے بچ گیا اور بادشاہی پیسے ویسے بھی چھین جانے والی ہے ارے جو چمٹے بادشاہی کو ان کا انجام کیا ہوا بٹو نے اسے اتارا کرسی کو چمٹ گیا تو اللہ نے کیسا کیا اس کے ساتھ ایمان سے کہو ایوب خان تو عزت سے اتر گیا اور اسے وہی سپاہی جو اس کے غلام تھے اللہ نے ان سے جوتے مروائے ابراہیم ادم تخت پر بیٹھا ہے ساری رات عبادت کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے لیکن باپ وہ فکر سے بادشاہی کی طرف نہیں آیا تھا امیری سے بادشاہی کی طرف آیا تھا اللہ کو پسند نہ ہوا اسے فقیری نہ دی اوپر فرشتے بھیج دیے چھت پر آواز آنے لگی کھت کٹاٹ پیروں کی آنے لگی اس نے پوچھا کون ہیں کہتے ہیں اونٹ چرانے والے ہیں وہ کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا ہم اونٹ تلاش کر رہے ہیں کہتا ہے کیسے تم بدکل ہو چھت پر بھی اونٹ انہوں نے کہا ابراہیم اگر چھت پر اونٹ نہیں ملتے تو تخت پر بھی خدا نہیں ملتا فقیری کی طرف آ جا یہ ہمیشہ کی بادشاہی شہی ہے ارے سے موت میں نے کی موت جس نعمت کو ختم کر دے اسے انعام بے وقوف کہے گا کہ مجھ پر انعام ہے انعام کیا ہے ایمان اسے موت ختم نہیں کر سکتی یار ایمان کو موت ختم کر سکتی ہے نیک معلوم کو باقی ہر ایک چیز کو موت ختم کر دیتی ہے تو انتہائی بے وقوف ہے جو اس پر ناز کرے اترائے ارے خدا کی قسم سے بد اکل اور بے ایمان جانو وہ عقل مند نہیں ہو سکتا جوتیوں پرانی جوتیوں کے کپڑے کمیس بنا کر سی رہا چار سال پرانی ہوں کے وہ جو پرانے ہیں وہ سی رہا ہے کہتا ہے بادشاہ تو کیسا بدقل ہے کہ تخت کو چھوڑ کر ادھر آ گیا کہتا ہے اچھا سوئی ڈالی سمندر میں او مچھی سمندر کی جلتی میری سوئی لاؤ تو دیکھتا ہے ہر مچھی کی منہ میں سوئی ہے اور حاضر کھڑی ہے کہتا ہے بے وقوف وہ بھی آرضی بادشاہی تھی اب ابدی بادشاہی مل گئی ہے وہ انسانوں پر بھی ہے اور جانوروں پر بھی ہے اللہ کا انعام اب بادامالیوں سے فرون مزدوری کرنے کے لیے آیا تھا وہاں دیکھا تو خربوزے بہت بکتے متیرے شہر میں جو ہیں وہ مہنگے ہیں وہ متیرے لایا اونٹ بھر کر جب تک آیا شہر میں ایک متیرا بچا وہ سمجھ گیا کیوں مہنگے ہیں رستے میں ہم مال کھڑے تھے ایک ایک اٹھاتے گئے وہ پورا کچاوا ختم ہو گیا اور ایک متیرا شہر میں پہنچا پھر مختصر واقعہ بہت لمبا ہے پہلے بھی سنایا ہے بادشاہ بن گیا بادشاہ بنتے ہی اس نے اعلان کیا کہ اب مجھے سجدہ کرو اولادینیت کی طرف بادشاہی کی طرف آیا دماغ خراب ہو گیا اللہ نے غرق کر دیا غرے کو غرق کرتا ہے دریائے نیل میں نمرود اسی طرح جنگل میں رہا سمندر میں جزیرے میں گویرے میں جا رہا تھا دریا میں جا رہا تھا کشتی ڈوب گئی پھٹے پر آیا ماں کی روح قبض ہو گئی تو اللہ تعالی نے اسے جنگل میں رکھا اس کی پرورش فرمائی ایک شیرنی آتی تھی شیرنی دودھ پلاتی تھی اوپر سایہ کر دیا سورج ادھر ہٹ کر جاتا تھا پرورش پاتا رہا اللہ نے جات کو مقرر کیا کیسے بادشاہی کے ول سکھاؤ تو وہ سیکھتا رہا اللہ نے بادشاہ بنایا دنیا کے بادشاہ دو ہوئے ہیں ایک وخت نسر ایک نمرود پوری دنیا کے بادشاہ ہوئے ہیں اگر یہ انعام ہوتا ارے ہمارے حکمران تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو کر اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے یا ہمیں نجات دے چار سو سال فرون نے بادشاہی کی چار سو سال ارے سر میں درد نہیں پڑا ہم فرعون پر تان کرتے ہیں ارے ہمارے تخت پر کوئی دس سال جاتا ہے وہ تو کہتا ہے میں خدا ہوں ایمان دنیا کا بادشاہ نمرود کو بنا دیا پھر جب اس نے اس نعمت کا شکریہ ادا نہ کیا تو اللہ نے ایک مچھر مچھروں سے اس کی فوج کو برباد کر دیا اور مچھر اس کے ناک میں بڑھ گیا تو وہ آپ نے پڑھا ہے کہ جوتے کھاتا کھاتا مر گیا وہی بادشاہ مقرر کیا نوکر کو مجھے جوتے مار وہ بے نیاز ذات ہے جب تک مولحت دیتا ہے بندے کو مولہ جب پکڑتا ہے تو پھر وہ چھوڑتا نہیں اورنگزیبی بادشاہ تھا یہ فقر کی طرف فقر سے بادشاہ کی طرف رات کا پھرتا تھا دندنا دنا پھرتا تھا ایک کافر کی مکان سے پانی آ رہا ہے وہ باہر کھڑا ہے مزدور کی تلاش میں بادشاہ کہتا ہے کیوں کھڑا ہے کہتا ہے پانی سارا میری چھت میں آ گیا اندر مزدور کی تلاش میں ہوں اس نے کہا میں مزدور ہوں چلو اس کی چھت بنا دی اس نے کہا میرے پاس دو آنے ہیں صبح آ کر تم اور پیسے دوں گا میری دکان پر آ جانا مزدور صاحب یہی دو آنے قبول کرو میری جیب میں یہی ہے حق تیرا بہت ہے آپ نے فرمایا یہی کافی ہے وہ دو آنے ملا علی کاری کو دیے ملا علی کاری نے کہا بادشاہ سلامت نے یہ دو آنے کہاں سے لائے تھے کہ جب بھی میرے پاس آئے میں امیر ہو گیا وہ حلال کے تھے برکت تھی اس میں بادشاہ کی محنت سے تھے بادشاہ کیسے ہیں بھائی ایمان سے سنو یہ فقر سے بادشاہ کی طرف آئے ہیں ان میں عقل تھا انہیں اپنی پہچان تھی جو لا دینیت سے بادشاہ کی طرف آئے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے پھر آیا اس نے کہا سجدہ کرو اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جو مرضی آئے کر رہے شریعت کے خلاف خدا کے خلاف رسول کے خلاف ارے تم اپنے آپ کو خدا سے بھی اوپر سمجھنے لگ گئے تم عملی طور خدا رسول کے خلاف کر رہے ہو یار تم بولنے کی اجازت نہیں دیتے جب تم نے بولنا بند کر دیا بادشاہ جب تک کان سن لو حکومت جب تک حق سنتی رہے خدا کی قسم اللہ کا عذاب نہیں آتا جب وہ حق کہنے سے خود عملی طور خدا رسول کی مخالفت کرتی ہو اور قولی طور بی وہ نہ برداشت کرے تو اس حکومت کو خدا چک لیتا ہے اور میں پیشین گوئی دے رہا ہوں بدوانی کر رہا وقت قریب ہے بی بی ایشا صدیقہ کا اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کا عذاب بھئی اس قوم کے ساتھ حکومت کو کچھ کہیں اس قوم کو کچھ نہ کہیں ارے ایمان سے جو منافق قوم نجوئی کی خبر سن کر ساری ساری رات سڑکوں پر پڑی رہی جس پر ایمان لانے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے نجومی کی خبر پر باہر اندر چوریاں ہو گئیں اور تم سے سڑکیں بھری ہوئی تھیں عوام ساری رات آپ نے پنڈی اسٹاپ میں دیکھا پڑی رہی ارے نجومی کی خبر سن کر ان کو یقین آتا ہے اور جو قوم رسول خدا کی خبر کو نجومی کی خبر سے بھی کم سمجھے اس قوم میں ایمان کا کیا ذرا آتا ہے رسول خدا نے فرمایا حاکم ظالم ہوں گے عذاب آئے گا نمائندے بدماش ہوں گے عذاب آئے گا اب لوگ ووٹوں کا جو ہم ہر نمائندے بدماش ہوں گے عذاب آئے گا اب لوگ ووٹوں کا جو ہم حرام کہتے ہیں اب لوگ محسوس کر رہے ہیں علی پور میں ووٹ تھے ایک ظالم تھے ان کو بنانا چاہتا تھا وزیر اعلی تو جو دہشت گرد بوشن گینگ ہے ان کے بندے مکوا کر بٹھا دیے گئے کہ گولیاں لگاؤ مرے جو پرچہ دوسری پارٹی پر دو یہ جمہوریت ہے لوگ بھاگ گئے گولیاں چلی پرچہ اون پر ہوا جنہوں نے گولی نہیں چلائی ایمان سے کہو بھائی اس لیے نہ اہل بادشاہ نہ اہل حکومت وہ ہے جو رشوت پر کنٹرول نہیں کر سکتی دنیا کی نام نہیں لیتا میں یہ قانون بیان کرتا ہوں قرآن نے بھی قانون باندھ ارے قرآن دہشت گردی کا سبق دیتا ہے قرآن کیا فرماتا ہے مملم یہ بِمَا بیمان زل اللہ فا یہ قرآن ہے اللہ نے فرمایا جو حاکم میرے قرآن کے سوا حکم کرتے ہیں وہی وہ کافر ہیں کیا جو نس کا منکر ہو اب جو دنیا میں جو بادشاہ اللہ کے حکم کے سوا اپنا حکم چلاتے ہیں جو ان کو کافر نہیں مانتا وہ خود ہو جائے گا وہ ملم یعقم بیمان ذل اللہ حلائے کا حم الفاسکون وہ ملم یاقم بیمان ذل اللہ فلا کا حمل ظالم جو بادشاہ حاکم مجھے کہتا ہے ایک بندہ دی جیسی عوام ویسا حاکم عوام بھی خراب ہے بدماش ہے اس لیے حاکم بھی ظالم ہے میں کہنے لگا بھی عوام کو تو نے کہہ دیا بدماش خراب میں بھی جانتا ہوں عوام خراب ہو تو ہاکم ظالم آتا ہے بد عمل ہو تو حاکم یہ بھی میں جانتا ہوں لیکن چالیس بندے ہم بیٹھے ہیں تم نے ہمیں تو خراب کہہ دیا اب تھندار کو جا کر منہ پر ظالم کہا تو یہ کیسے ہوگا بھائی پھر تو کمزوروں کو سچ کہتا ہے ارے عوام کو تو ہر کہہ دیتا ہے جیسی عوام ایسا ان کو ظالم کون کہے گا تو حدیث پر عمل کر دے حدیث کیا کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا قرآن علیحدہ ہوگا ارے بادشاہ علیحدہ ہوگا اسے بادشاہ مانو گے گمراہ ہو جاؤ گے جہنوی ہو جاؤ گے ابدی زندگی نہ مانو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے یہ حدیث پاک ہے نہ مانو گے تو صحابہ نے ارض کیا رسول اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے آپ نے فرمایا تم ہواریوں جیسے کرنا کہ میں رسول ہوں تم میری کن تم خیر تم سب امتوں سے بہتر ہو ارے زیاد پہلے تو بڑھ جاؤ اتنا کرو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواری قتل ہو گئے پھانسی دیے گئے لیکن انجیل کو نہیں چھوڑا کال رسولو یاربی انتہا خزو حاضر قرآن محاجور میرا محبوب فرمائے گا یا رب العالمین میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا ترتاب ایک جگہ پر ہیں ارے حکمرانو ڈرو کفر سے بچو کام کو بھی بچاؤ اور تم بھی بچ جاؤ خدا کی قسم کام وہ اچھی پہلے بھی کبھی کہا تھا قوم وہ اچھی جو حکومت کی بیفعے, نافرمان نہ ہو حکومت کا حکم مانے قوم وہ اچھی اور حاکم وہ اچھے جو علماء حق کے پیچھے چلیں ارے علماء حق وہ ہیں جو اولیاء کرام کے پیچھے چلیں اور اولیاء کرام وہ ہیں جو رسول خدا کے پیچھے چلیں اب یہ رابطہ ٹوٹ جائے وہ ولی نہیں ہو سکتا جو رسول کے پیچھے چلے وہ عالم حق نہیں ہو سکتا جو اولیاء کے پیچھے نہ چلے وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا جو المائے حق کے پیچھے نہ چلے وہ قوم اچھی نہیں ہو سکتی جو بادشاہ کے پیچھے نہ چلے کہ بادشاہ مجازی ماں باپ ہوتے ہیں مجازی مجھے ایک فوجی کہنے لگا تم کبھی گالی بھی دیتے ہو جس سے صاحب گالی بھی دیتا ہے ان کو تم بڑے ہو روکو میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ عوام کی حکومت جو ہے یہ مجازی باپ ہوتی ہے عوام جو ہے اس کی کنبا ہے عوام کیا ہے ریا کنبا ہے مجازی ماں باپ لیکن اور ہو بادشاہ صحیح مانے میں نے کہا قوم کی بیٹی بادشاہ کی بیٹی قوم کی ماں بادشاہ کی ماں قوم کی بہن بادشاہ کی بہن اگر بادشاہ صحیح ہے تو میں نے کہا یہ بتاؤ ظالمو تم مسلمان کی بیٹی کو چکلے کا پرمچ دیتے ہو یہ گالی نہیں ہے تمہیں کیا کہیں ہم مجھے بتاؤ تمہاری بیٹی ہے وہ تمہارے ملک کی ریا ہے تمہاری بہن ہے تمہاری ماں ہے مجازی باپ ہو تم کچھ تو سوچو کیا ہم اس کو چکلے کا پر مٹ دیتے ہو عملی طور وہ بری برائی کرا رہی ہے ہم کہہ دیتے ہیں تو آپ کو زیادہ لگتا ہے ٹھیک ہے ہم نہیں کہتے لیکن یہ ڈرو کہ خدا اٹھا لے گا تمہیں زلزلے آنے ہیں پیشین کوئی دے رہا ہوں آئے تھا اے ججو اے خدا کی قسم صحیح ہو جاؤ حکومت والے زلزلے آئیں گے جب آئیں گے بھی حکومت کے دفاتر پر اور یہ دھنس جائیں گے زمین میں حدیث پاک کی روح سے کہہ رہا ہوں قرآن مجید کی روح سے کہہ رہا ہوں اور حضرت امیر عمر کے قول سے کہہ رہا ہوں بیشا بی صدیقہ سے پوچھا گیا کہ عذاب کب آئے گا آپ نے فرمایا جب زنا ہو شرابیں پی جائیں اللہ کا عذاب آئے گا فرمایا جب گانے باجے ہو جائیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاکم ظالم ہوں نمائندے بدماش ہوں تو گانے باجے میری امت سنے پھر زلزلے آئیں گے بھاکیاتیاں بھی آنے والی ہیں نہیں بچ سکتے ہم خاموش ہو جائیں لیکن یہ سمجھ لو ہمیں خاموش کرو گے تو عذاب آ جائے گا pegarabur. بچو گے نہیں ہم تو تمہیں بچا رہے ہیں pegarabur. کیونکہ تم بھی ہمارے حاکم ہو تم اچھے ہو جاؤ گے ہم تمہیں دعا دیں گے تم ہم سے رحم کرو گے ہم تمہیں دعا دیں گے تم ہمیں بہشتی بنا دو خود بھی بہشتی بن جاؤ ہماری تو یہ آواز ہے کال رس یا ربی انا قو متا خزو حاضر قرآنہ یا ربی کا حرف مجھے بھول گیا تو اب بزرگان دین فرماتے ہیں پھر مجھے کہتے ہیں آپ سخت آئے میں کہ یہ بھی سن لو میں نے سوال کیا تھا فوجی تھا بہت بڑا میں نے کہا یہ بتاؤ آپ پر بھی میرا سوال ہے کہ مرنے کے بعد شیطان چھوڑ جاتا ہے ایمان سے کہو چھوڑ جاتا ہے نہیں چھوڑ جاتا ارے مردے کو ایستا نہلاؤ کہ اسے تین سو تلوار لگی پڑی ہوتی ہے اس کے بال بال سے روح نکلے ہوتی ہے اسے ایستا نہلاؤ ہاتھ بھی ایستا لگاؤ مردے کا چہرہ مت بگاڑو مردے کو ہے اس لیے قتل جو ہے اس لیے ہے کہ مردے کی حالت جو ہے زہری وہ بگڑے نا یہ اسلام ہے کہتا ہے ہاں چھوڑ جاتا ہے تو میں نے کہا یار مجھے یہ سمجھاؤ کہ تم ہمیں سخت کہتے ہو تمہیں عقل نہیں جب بندہ مارتے ہیں تو ایک بھنگی کو بھیجتے ہو بےمان بے دین کو بھیجتے ہو وہ کلہاڑا مار کر سر جدا کر دیتا ہے اور ادھر پھر چھل لیا ہوتا ہے ایسے مارتا ہے یہاں تک چی ڈالتا ہے عورت ہو یا مرد ہو پھر اسے تم سی دیتے ہو بےرحمی سے اب مجھے بتاؤ کہ سخت تم ہو یا ہم کہتے ہیں کہ تمہاری سختی کو بیان کرتے ہیں ارے تمہاری سختی کو بیان کرنے والے تو سخت ہیں اور جو تم سختی برتتے ہو یہ تم کیسے سخت ہو رحم کرو خدارا تمہیں طاقت ہے ہم لاڑ نہیں سکتے ہم پر بھی رحم کرو مردوں پر رحم کرو یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کسی مذہب میں جائز نہیں ہے کہ پوسٹ ماتم یہودیوں کے ملک میں نہیں ہے وہ ہمارے مسلمانوں کو تباہ کر کے ایک نام بے دین آتا ہے عورت ہو جو مرد ہو اور ایک بندے نے کہا قسم اٹھا کر کہ اب تو ڈاکٹر ہی نہیں آتا اکیلا کہ عورت سے میں نے جمع کرتا دیکھا پوسٹ ماتم میں پھر وہ خاموش ہو گیا کہتا ہے یار باتیں تمہاری سچی ہے لیکن ایک بات میری سن لو میں نے کہا کیا باتیں تمہاری سچی ہیں تمہارا خطرہ بڑا ہے باتیں این حق ہیں بالکل میں مان کہ تم تمہاری باتیں لیکن تمہارا خطرہ بڑا ہے میں نے کہا یہ پیچھے سے آیا ہوا ہے یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین نہیں پتھر مارتے آئے ہیں نہیں آپ کو میں نے کہا بھائی ہمارا حق ہے پہنچا دینا میں نے تجھے کہہ دیا اب مان نہ مان تیری مرضی خدا جانے میں تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا عالم ہوتا ہے حکم متصل بالکول اصلاح احوال یعنی وہ یہ کہہ سکتا ہے نماز ہے پڑھا نہیں سکتا عالم کا یہی حق ہے باطل کو باطل کہہ دے حق کو حق کہہ دے اور ایمان سے ریل ہمارے مجھے ایک فوجی کہنے لگا کہ مولوی جو ہیں دہشت گرد ہے میں نے کہا کوئی مولوی دنیا کا بندہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے کہتا ہے کیسے میں نے کہا ایک طرف دس بندے کھڑے ہیں ایمان سے کو خالی ہاتھ کہتا ہے ہاں ایک طرف ایک کلاشن کوپ لے کر کھڑا ہے دہشت کس کی ہوگی میں کہ تجھے عقل دے دوں جو عقل اسلام میں ہے بادشاہی میں نہیں ہے دہشت کہتا ہے کلاشن کوپ والے کی پڑے گی میں نے کہا کلاشن کوپ لے لیں اس کی دہشت ہوگی ہوگی تم کو نہیں ہوگی معلوم ہوا اصلا دہشت ہے دہشت گرد ہے میں نے کہا کلاشن کوپ والا دہشت گرد ہے جو توں نے میزائل آئٹم رکھے ہیں تو بڑا دہشت گرد تو ہے تو ہمارا خون نوچ رہے ہو خدا کی قسم ارے ٹیکس الل العمرہ فراؤن نے لگایا تھا ٹیکس علال اشیاء کسی حکومت پر ثابت کر دو بے دین سے بے دین ظالم سے ظالم حکومت پر ٹیکس علال اشیاء ثابت کر دو مجھے قتل کر دو کیونکہ چیزوں پر ٹیکس لگانے سے جو غریب سارے دن تگاری اٹھاتا ہے ایک سو لے جاتا ہے وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے ارے میں نے کہا خدا کا خوف کرو ارے غریب پر تو زکات نہیں ہے ٹیکس کہاں اب چالیس روپیہ گھی پر ٹیکس ہے کیا یہ غریب نہیں دے رہا ہے مجھے ایک مزدور ادھر بیٹھتا ہے وہ مجھے روکر کر کہنے لگا کہ تین دن ہم بھوکھے بیٹھے رہے کیونکہ میری میں مزدوری تغاری اٹھاتا ہوں مزدوری نہیں لگی تین دن ہم بھوکھے بیٹھے رہے ارے ایسا بھوکھا بھی تو ٹیکس دے رہا ہے نا اہل بادشاہ جو رشوت پر کنٹرول نہ کر سکے یہ تو کوئی کہتے ہیں کوئی میں نے کہا آپ یہ بتائیں آپ تو دہشت گرد کے مددگار بھی ہیں دوست بھی ہیں کہتے ہیں کیسے میں نے کہا جس کے پاس دنیا میں زیادہ خطرناک اسلح ہے وہ زیادہ دہشت گرد ہے امریکہ برطانیہ یہ کیا ہے زیادہ دہشت گرد ہے تم تو اس کے مددگار ہی ہو دوست بھی ہو جو بیس بیس ہزار پاؤنڈ کا بم مارتا ہے بندوں پر وہ دہشت گرد نہیں ہے اس نے بھی مجھے یہی کہا کہ باتیں آپ کی سچی ہیں لیکن خطرہ آپ کا بہت سچ میں تو ایسا ہے ایک مادر داد والی حق کہتا تھا لوگ اسے مارتے تھے ماں کہتی بیٹے تجھے لوگ کیوں مارتے ہیں ماں میں حق کہتا ہوں حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے اور اس میں کڑوے میں برکت ہے کڑوا دوا وہ لے گا جو سمجھدار ہوگا چھوٹے بچہ کو پلاؤ گے تو اسے کیا پتا ہے اس میں کیا فائدہ ہے اس نے کہا بیٹے بڑے